سبحان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <محمد> الله ما الذي اللهم صل على محمد النبي واملا الذين هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى مولا ناسپدولی موڑمی ہودو آمنوا عليه تسليما. عليك يا منوائ سے سواب کیا ابھی بنوایا شاپا مارے شریف خان خار ڈر ضلع شیخو گا سالانہ اور شریف کے موقع پہ میاں شاہباز میاں شاہباد احمد صاحب میا اور برادر سعید احمد صاحب دی دعوت اور اسرار کے ناظیر حادر خدمت میں سید سیدنا سلطان العاشقین شکری ساگر سرکار بے جوڑے پاکوں کا ستکار ہکتار سر سفا دولنے کی توفی بخشے اور سر کور سفا حال ملتے قائم دن فرمایاستانے گرامی شادام بھی کافی موجود ہیں ناشیر اس موقع پہ ایک ایسا موضوع پیش کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ جس کی ہر کلمہ کو مسلمان مسلمانوں پشاد ضرورت اس موضوع سمجھنے تو بغیر سمجھو کلمہ گو کلمے خالی اٹھائی کر پھر کلمہ شریف خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول دلفظان دل کا نام نہیں اس کا ایک مخصوص معنی ہے اور البا تو لم اعتبار معانی کا ہوتا ہے تو یہ مخصوص مانا کلمہ دا جو کلمہ رکھتا ہے اپنے اندر وہ اگر نہ سمجھا تو سمجھو الفاظ اٹھائی فرد کو حقیقت ہے ہی کوئی اللہ اور عجیب گل یہ آفسوس یہ کہ آلم علم کا جڑے حضرات گمان رکھتے نے یا بارے گمان رکھا جا خود کلمے دے معنے تو واقف نہیں اسلام دا موڑے ہوئی عقیدے دا موڑے ہوئی ایڈی بنیادی چیز پھر اس تو بے خبری جو مسلمانوں دے اوپر حالات مسلط نہیں کلمہ تو بے خبری کا نتیجہ ورنہ کلمہ تیے حریت اور آزادی کا کلمہ ہے اس کلمے نو پڑھنے والا کدی بھی کفار کا غلام نہیں رہ سکتا <تصفيق> سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں سی پڑھایا یہ ہوئی کلما ہی پڑھایا کلمہ پڑھا دیا جنہوں دولت نصیب ہو گئی سب غلامیاں سب نجائز پابندیاں انہوں ٹیا گئی آزاد ہو گئے اس مجلس سے اس لوگ ارستے اہی مانا دسنا چاہتا ہے جڑا مانا چودہ سو سال پہلے کلمے دے اندر ہے سی اور سرکار نے اسی معنی کلمہ پڑھایا سی اور پھر وہی او معنا سڈے سلف سال ہی نے چلتا رہا جا جہاں سنیا اللہ پاک نے انہوں نے ایس جہان ایک سب تو بڑی نعمت شرونیت اور کفر حکومت ناجائز غلامی آزادی یہ دولت فرما جاتے ہیں غلام سو سال زندگی گزارے سواد نہیں لے سکتا جڑا اللہ کا آزاد بندہ اللہ دا بندہ اللہ دا اللہ دا, دا بندہ ایک چاہتے سے ہاسو کرتا ایک جھٹے چ اللہ دا آزاد بندہ جو زندگی دا لطف حاصل کرتا ہے او سو سا سال دی زندگی اگر غلام پاوے وہ سو سال لذت محسوس نہیں کر سکتا اگر آکھیا جاوے کہ مشہور مکولہ سلطان ٹیپو دا اللہ مقصرت فرم آئے گی سو, سالہ زندگی اور سو شیر دی ایک دن دی بہتر ہے وہ حقیقت اسے, اسے ہی ماننے کا اظہار ہے گدڑ تو مراد غلام ہے اور شیر تو مراد آزاد کیا <تصحان> گدڑ شیر ونا <laughs> کی مقصد یہ کہ گدڑ شیر دی کی تش خوف رہ کے زندگی بسر کرتا ہے اور شیر کسے دے خوف چ نہیں جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے کلمہ تو پہلے وہ ٹکے چودریاں دا غلام خوف ہراس کریے با پڑھ لینا ہے دلوں مانے نو سمجھ کے وہ ایسا آزاد ہو ہے قسم خدا دی کہ ہر خوف اس کے دل, دل تو ہٹ جاندہ ہے صرف اللہ کا خوف رہ جس باقی کس کا خوف نہیں رہتا اور یہ ہوئی اصل زندگی ہے جنہوں اللہ کا خوف مل گیا سمجھو ساری کائنات کو ادا دو اگر سے موضوع بہت جہتاں اور برنوای رکھتا ہے کسی پسے پیے خود ایک مستقل میں کلمے پہلا کئی موضوع بیان کر چکا بڑے عرصے لیکن موضوع ایک اپنی نوعیت کا من فردیا موضوعات بہت تھک تو محسوس ہو دوستو اللہ اکبر کبیرہ کلمے دا مانا اللہ دے کلام وسی قرآن بچ ہر چیز کا واضح بیان ہے جب ہر چیز قرآن ہو سکتا ہر چیز دا قرآن بیان کرے کلمے دا مانا بیان نہ کرے ہو سکتا میں نہیں, نہیں. موضوع جو ریکارڈ ہو چکے نے وہ پھر میں ضرورت محسوس کرنا بھی یہ ہر بندے تک پہنچ جائے جا رہے. مجمع آ گیا وہ سوچ جائے جہے پہلا سن بیٹھے ان گے انہاں واسطے مزید کچھ نقتے نمے آ جان گے جنا نہیں سنیا انہاں واسطے اصل موضوع جڑا وہ پہنچ جائے گا کسی بھی مبلغ دے سوال کرو دسو پرانے مجید دے اندر کلمہ کا مانا کتنے بیان ہوا یہ سوال تو نہیں نکل سکے میں قسمیہ کہہ رہا اگر یہ مانا جاندا و ناظر اگر کوئی بندہ اس معنی جاندا گا تو پھس جائے اگر نہیں جانتا تو وہی جہالت ظاہر ہو جائے وی لوگ کلمہ کلما اپناؤن پھرتے پائے کلمے کا ذکر دے نے پیر کر صحیح بھی جا دا مانا تو دسو اور مانا بھی دسو لاؤ کو نکل جائے پھر آ جنا مرضی چلی پاؤ لا الہ الا اللہ ہل للہ پتہ ہی جی کو چلیا زر لائیو ہیلو زرب جس مانا سمجھ آ جائے اس جا. بدلیا تو بندہ بدلیا آر، آر، آر، آر پوچھو کہڑی جگہ سے قرآن نے چلانے اس کلمے کا مانا دسیا بولتے نہیں جی قرآن سنو اور جو میں بیان کراگا قرآن ہی بیان کرگا اللہ سور سورہ بقرہ آیا تلکرسی مقدی اگلی آیات اللہ نے اس کل میرے کا مان بیاں اللہ ملہ فرمانا جڑا تابو ترو نہ کونوا خواب پروترگار فرماؤں گا جڑا تاغو اس منہیں میو ملا اور اللہ نمن نہیں جڑا تاگوسن نہ من اور اللہ نمن نہیں می اخر جڑا جہاں تابوس نالف کرے تابوت کا انکار کرے تابوت کا منکر بنے اور اللہ ننمر نہیں باقا دس کم سا کا دل اس بندے نے اللہ دی مضبوط رسی فل لے جی ٹوٹ نہیں سکتی وہ رسی کلمہ انمائے تیے باس سونے آل آل اللہ نے رسی فرمایا ہے کلمہ طیبہ بند اصل دریا رہے لوگ ہوں دریاوا کا پانی اتر جائے نا پھر رسا بند لیں یعنی وہ لانگ آتا سارے سرکیے چ لانگ آتی یعنی اتوں لنگھ کی جگہ ہوڑی کی لوڈ کو نہیں ہوتی پانی تھوڑا ہوں دی. ادھر ادھر بھی ہوا اس رسے کابلا مومنٹ دات دیا جہان دریا ہے یہ رسی پڑتا چل رب دول پہنچ جائیں گے اس واسے اللہ نے رسی فرمایا کہ مضبوط رسی لی جس کو ٹوٹنا نہیں کدو جب تابوت پہ غور کرنا اللہ نے دسیا تابوت نئی مننا انکارے تابوت نفیے تابوت سلبے تاحوت بات اللہ اللہ پہلے تابوت دا انکار کراک دستم ساکا پھر پھڑ لیو رسی کلمہ تیے بات تیرے کول آ گیا تو ہوں وہ کفر بھی تاوت اللہ فرما رہا ہے تاغت نہیں مننا یہ لے چلو اس مخہوم کلمے چ لے چلو نظر آئے گا لائی پڑھو لا, پڑو. لا, الا اللہ. لا کہنے کوئی مستحق عبادت نہیں ایسے کوئی عبادت کے قابل نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ مگر اللہ یہ تاغت رو اللہ کا من قرآن نے دسیا کفر تاغوت نا منویں اللہ نو منے پھر کلما کول ہے تو ہوں وہ کلمے چور کیا نام مننا و لا الہ گیا. <تصفح> اللہ نا اللہ تو کفر ایمان باللہ دونوں جو نفی اس بات پورے ہوئے تو کلمہ میں تیبہ بن گیا معلوم ہوا کلمہ وزا دا کلا دا اللہ نے اپنی راہبری دا حق ادا کر دتا ہے کہ جڑا مسلمان کے دیر عقیدے کا مٹ ہے وہ اللہ نے قرآن جو لفظہ جو کیتا ہے چوٹے لفظ چھوٹے لفظ بھی نہیں فرمایا مطلب کیا موٹا کی ہوتا ہے نس اپنے ماہنے میں وہ موٹا ہوتا ہے اور جو مجمل ہو وہ باریک ہوتا ہے میں سادے لفظ بولنے لفظ کے میں بولا؟ نہیں فرمائی نے تو سمجھو کفر بھی تاغوت کو نہ ماننا کس میں ہے لا میں اللہ کو ماننا چشتی قرآن نے کلمہ کا مانا دسیا لیکن یہ لفظ تاغوت دا بار بار بولے یہ سن سمجھ اللہ اللہ لگتی لگی نے ہی پچھاڑنا اصل کلمے نو سمجھنا ہی کلمے ہاں جی جا تاغوت نہیں سمجھ سکتا اور عجیب گل یہ کہ تاغوت دا بیان بھی اللہ نے قرآن یعنی کیسی عجیب گل ہے قرآن کلمے مانا... قرآن جد قرآان کلم مانا آیا تابوس نا ہوں تاغس دا معنی لبنا پیات ویخن کی لڑ نہیں وہ بھی قرآن چلوتا بولو مرو اللہ بہت مرو کبی را اے میں مینو گل یاد آ گئی حسین احمد مدنی دیو بندی نے علامہ اقبال ما ماریا تو تربی دی لگت دیا کتاباں فلانیاں فلانیاں نہیں پڑیاں عربی لغت نہیں جاننے اقبال نے فرمایا مولی صاحب جتھوں تک مینو عربی زبان دے کام واقف ہون داتا نہ دیتا ہی وہ اپنی جگہ نہیں بھی لیکن میں <laughs> <karateoshi> wow. wow. wow. آخری اس خط کے آخر چسین احمد مدری نافو کتابیں ادر تھلے شیر اقبال نے سی آپ نے لکھا قلندر جس تو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلندر کلندر جز تو ہر فیلا الاشک بولو تو صحیح کلندر جر حرف لا الہ الا جردو ہر پھیلا لا الہ دو ہر پتے لا الا دو نفر گئے کلندر نے فرمایا مودی جی کلندر جلدو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقی ہے شہر کارو ہے کا فرما مولی جی تو عربی لغت کا کارون ضرور ہے پر تین کلمہ توحید تو سمجھ نہیں آیا کلم در کلم سمجھ کے بیٹھا ہوا نک وڈن نہیں شو کی چلو میری یہ اربی مان پڑی اپنے بارے کہ میں لغت نہیں پڑی تو لغت پڑھی جاننا کاروں پورا پر نک وڈن دی اخیر کی سڈے کول جا صرف دو لفظ نے نا لا امروچی دنیا دے اندر کدی رسول دی غلامی تو سوا کسی اور اے آڈل قوم صرف کلمہ نہیں جانتی ہاں کوئی کام چ لائی کڑا کوئی کہم چ لائی کڑا کوڑا مرکز بنا اور مرکز ڈگ پوے تلام کر لا فرمایا دو ہی ارف نے کو لا سجرام ہوں تابوت دسنے قرآن دسنے پہلا خلاصہ سمجھا دینا آیا تا پڑی لگا جانا خلاصہ درویش تابو تبھی آن کو مبالک سی سرکش بہت آخرن والا جا سن بہت آخرن والا کی مطلب تاغوت تابوت اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے جڑا کافر جافر کافر کافر اللہ دے مقابلے دے حکومت بنا اللہ دے مقابلے کے اندر حکومت بنا کافر ہے اس کافر نو اللہ نے تاغوت فرمایا ہے وہ نہ آپ اللہ دی فرما برداری سے حکومت بنتا ہے نہ دوسرے دوسروں چلن دینا ہے نہ رب فرما پردار آپ بنتا ہے نہ دوسرے حکمران تابوی تھان تے نہیں تھان تھان تے دسیا ہے تابوت کا مان موٹے جن سمجھ لے سادے لفظ کفر دی حکومت کفر دی حکومت اللہ رسول دی حکومت دی آگے آرن والی حکومت اللہ رسول دی نہ چلن والی حکومت اللہ رسول کے دی دھی دو نہ چلن دالی حکومت انہوں اللہ نے کابوت فرمایا ہے اس معنی نو سوریہ آکھیا گیا نا تاغوت بعض تفصیل ہے یاد رکھنا وہ مجاز ہے حقیقت نہیں ہے حقیقت میں تاغوت اس ہاکم کو کہتے ہیں لعین کو جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اور لوگوں کو بھی نہ کرنے دے ہاں جڑا انج کا ہوم بی بےمان سرکش بوتان دی حفاظت کرے او بغیرتی دی حفاظت کرے وہ بےدینا گستاخا دی حفاظت کرے او اللہ رسول دے دشمنا دی حفاظت کرے او اے ہو یہو جہ کمینا جہن اللہ نے قرآن تاغوت فرمایا ہے کیونکہ وہ ایڈا آکڑوے کہ اللہ کے اللہ کے رسول کے آکڑ تو تو تاغوت بن گیا واقع سن تاغوت ہو گیا جہا ایڈا سرکشیا کہ نہ خود اللہ کی مند نہ دوسرے نو من دکھتے ہیں بولو تاغوت میں اللہ اکبر و کبیرہ قرآن مجید سنانا جس کے اندر ہوئی معنی واضح تو نظر آئے گا ہاں جی سنا دیا بولو دا سبح اللہ قربان جاوا سارے رب العالمین نے سورت کیورت قرآن دا بیان سنو بالکل تاغوت کا ماننا سامنے آ جانا اور تسی پورا پچھان لو گے کہ تاغوت ہے توجہ اللہ اکبر و کبیرہ بت مزہ دن تاقت ہاقی قتل نہیں کیوں بتانے کی کہڑی آکڑ ہوں بت میٹھی بے جان ٹھڈا مارو دروڑ جا جاقت بنے میں کی آکڑا وہ دسو تو صحیح اسرا پی اج بھی حضرت ابراہیم اسلام نے ایک کڑا فڑیا او پورا بت خانہ ٹا بوتاں بوتا چکڑ ہوں تو بابے اگے آکڑ جاندے نہیں آکڑے آکڑیا بابی ابراہیم علیہ السلام کون بابے براہیم سی کے کنے پایا سی پایا ہے یا نمرود نے بولو تے صحیح سہی کہ چخیش پایا سی تو ہوں بہت اکثر کش تاغ وہ نہیں مجازر کسی نے کہا ہوگا سبب بن جاتے ہیں آب آباد اوقات اور سبب پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے مجازم اس کو کہتے ہیں سنو حقیقت میں تاغوت نمرود تھا جس نے ان بتوں کی حفاظت کرتے ہوئے بتوں کی حمایت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کو شیخے میں ڈالا معلوم ہوا دنیا کے اندر انکار کرنا پہ بندہ مسلمان اللہ محمد چار یار ہاجی میں اگلے دن یہ ملتان لایا کئی بابیا نے مولبی دینا اس علاقے ربان پڑ کہے دسو اج تک سانو کلما نہیں جی دسیا ساڈا کی قصور ہے کہڑا قصور ہے سوج پتہ لگا کن سچی درسیا جی لائق کوئی محبوب نہیں مگر اللہ ترجمہ ہی غلط ہے کیوں ترجمہ کر دو محبوب کوئی نہیں تو ہزاروں لاکھوں دیکھو عبادت کر رہے ہیں لوگ ان کی مفہول ہے جاری کے لیے استعمال ہوتا ہے پھول تو جب جاری کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کی عبادت نہیں ہو رہی اللہ کے سوا یہ تو غلط ہے عبادت تو ہو رہی ہے اللہ کے سوا تو پھر یہ ترجمہ کیا ہے صحیح ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں تو بولو جیسے یمرو لا مستحق لے لیا عبادت عبادت کے مستحق نہیں عبادت کے قابل نہیں عبادت کا لائق نہیں حقدار عبادت کا نہیں اگر کر رہے ہیں تو مکالو مل رہے ہیں جو حقدار ہی نہیں اس کی پوجا کر رہے ہیں بات نہیں سمجھے سجنا کا لمبی نہیں کر رہا پتہ چل گیا بت کا بوت نہیں کاموں ہی نے جڑے کرنا لے والے باطل کے پیچھے حق والوں مارتے ہیں چیٹیاں پڑے سر کلنگر اقبال بولیا پڑھا لیا رو جی بول سبحان اللہ اقبال ہے آگ ہے آج ہے اور ابراہیم ہے کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مسود ہے کیا کسی کو پھر نارا تقریب اللہ <تصفح> <آمد> <تصفح> اللہ سنو کیا جیڑا اللہ دے م... اللہ رب شاید اور شاید کوئی رب نہیں اللہ حاکم اللہ ہے بے بے کوئی حاکم نہیں اللہ, حاکم اللہ, حاکم اللہ عبادت کے لائق ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں جو رب بننے کی کوشش کرے رب ہونے کا دعوی کرے وہ بھی طاغوت جو اللہ کے مقابلے میں حاکم ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت جو اللہ کے سامنے عبادت کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت جب لا الہ کہتے ہو تو تینوں کی نفی ہے رب بھی کوئی نہیں مگر اللہ اگر ہے کوئی مقابلے میں آنے والا تو تاغوت ہے نفی کرو حاکم بھی کوئی نہیں مگر اللہ اگر کوئی مقابلے میں آتا ہے تاغوت ہے نفی کرو اگر کوئی اور عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ اگر کوئی عبادت کی طرف بلاتا ہے تاغوت ہے نفی کرو وہ معلوم ہوا ہر ہاں طرح کے تاغوتوں کی نفی کرنی پہنی ہے انکار کرنا پہنا ہے کہاں جا کے کلمے کا مٹھ بنتا ہے اللہ نو مننا بعد چاہے اے منزل پہلو آسے ایسے, دوتے ایسے, دوتے ایسے دوتے امتحان میں ایسے دوتے دشمنیاں اداوت سید البیا اور صحابہ اور اہل بیت دوتے اور مسلمان جد بھی آئے نے کافر دی طرف دکھ اللہ اللہ سے آئے, آئے نی اللہ اللہ سے نہیں آئے <تصفح> اللہ, <تصفح> اللہ, اللہ کیوں سنو اللہ اللہ کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ کافر مشرق ہے یہ نہیں آه. کہ تو صرف اللہ اللہ کرنا ہند بھی کر دیں <تصفح> قرآن فرماندہ <ہے؟ تصفح> <لَيطول> اللہ اب اجال بھی اللہ اللہ کرتا سی خصوصاً قرآن ہے جس لے کافر سفر کر دینے مشرق سفر کر دریاو میری ڈبن اللہ نو الہ کہ اللہ سونے باہر کھڑے ایک بار خیر نال کنارے لا نو نو دے کسی ہوئی منا گے صرف اللہ <تصفيق> <تصفيق> تو ایک بار باہر کاڑ لے آ جس تو اللہ پاک نے دسیا کہ مشرق بھی اللہ اللہ کران چسلمان کا شریق مسلمان کیسلے وکرا ہوتا ہے کافرسل وکھرا ہو کافر بن جڑا پہلا موڈ نہیں کلا بولو دے سی اس نا من ج مسلمان وکھرا ہو ہے نتے مسلمان وکھرے بنا, بنا ونڈے آگے توجہ <laughs> <شک, laughs> ہوں دیکھا قرآن اللہ نے سمجھایا کہ کس رنگ سمجھایا. سنا دیا اور بولو دے صحیح. تو صحیح سورہ نساء سوا نمبر سٹ کو سلسلہ شروع ہو رہا ہے پرمر نگار فرمانائی أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوب وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضر لهم ظلالا فرما ذرا قرآن دان دال الارا اپنے حبیب نرما حبیب الم سارا ویسے نہیں ویکیا نہیں کیا انہوں نہیں ویکیا جگ گرزل گمان, گمان کر دیں مومن الام نو من بیٹھے قرآن من بیٹھے من بیٹھے اصل رسول من بیٹھے گمان یہ کرتے اص بیٹھے ہیں لیکن پھر کی کرتے ادر کہ فیصلہ کراو گے تاغ بولو تو سی بابو ویک وی لفز میں اعتبار سے کلوا پڑھتے مسجد بنا حج کرتے ہیں کیونکہ قرآن آخر ماں ان کا ماں ان من خبر جو اتریا محبوب نہیں ہوں؟ نے ای جیدے ای جیدے جناب ملاد من کرتے مسلمان ایمان کا دعوی رکھتے نے گمان کرتے نے اپنے حساب سے اپنے خیال اومن ہے اص من سارا کچھ دو نا چاہتے کہ جگڑا ہوائیے میں ثابت کرنا چاہنا تابوت بوت نہیں بوت نہیں کیوں کہ جامے پڑھنے والے نے وہ فیصلہ کدو لے جا تو اتنے گل ہی کلمے پڑھنے والے کر دوسری گل یہ اللہ ہے کی بات کر رہا ہے نہیں ہندو بھی ہیں نا تو, تو بوتا رو رو آل جاندے کوگڑے انہوں نے جج ہی نبیڑ بول بول مرے لا فلانے رہا مسلا جگڑے دن بھی پتا بھی اس کھوتے نے ایک ہی نبیڑنی आथ... आथ... اللہ نے دشاف دس تاغوت کون آل نہیں دسیا سچی دسیا جی دسیا ہوں بول پتا لگ گیا تابوت کون اللہ دے مقابلے فیصلے کرنا کس کے مقابلے میں اللہ دے مقابلے فیصلے کرا تابوت اللہ دے مقابلے حکومت بنا تابوت اللہ دے دین اسلام کی حکومت کی اطلاع نہ کرنا تابوت مننا جہرا ان کا دینو اللہ نے قرآن تابو فرمایا ہے یہو جہاں حکمران منے گا اللہ نو ملنے گاؤ یہ آخر جم نہیں لگی نہیں یار اللہ, اللہ, اللہ, اللہ صبح باثر کی شان بستی صبح باسل کی شام جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جو ہے قرآن نال تاقل سمجھ آ گیا نہ آیا آیا, تھا بہت آیا تھا بہت تو بہت نے میں وقتی قلتوں سے پڑھتا کوئی نہیں آیا تو بہت اس کو علاوہ بھی بہت آیا تھا. ایک آیت یہ دس دش منافق لوگ جہے کلما اتوں پڑھتے نے وہ حکومت پسند کرتے نے کفر دی یہود نے دی فیصلہ کرنا چاہتا سر بے نشرف یوگی تو आए, आए, आए, आए, اللہ نے فرمایا ماں بوبا ویسدہ نہیں پڑھتے نے فیصلہ, فیصلہ جی ادی تو کرانا چاہتے ہیں حکومت وہی پسند کر ہیں جی کلمہ دلوں پڑھ پڑھتے وہ حکومت کے من کرتے تیری حکومت نو منتے اگے تاں کر کے ہر جم نا بس مو تسلی اللہ فرمان کسم حبیو نہری شرح کل نہ کرا دوسرے آمال جان والا، اللہ فرماند ہے میں قسم کھا کے کہنا لسمان <تصفح> <تقسم ای غرق> <تصفح> فلاور تیرے پروردگار کی قسم ہے بابو لا یؤمنون مینو کوئی مومن نہیں ہکتا منہ کا ما شجر جا ادھر نےگڑا جسے ہوں انتہائی زدہ وہ کہہ چیر دیا چیر دیا ہوں اس لیے نفس اپنی پوری آیا ہوں اللہ, بts, اللہ فرما او ہوں وہ نفس چاہدہ جی ہو فیصلہ میرے حق چاہی الا نے فرمایا محبوبہ مروڑی اتے ہی پٹنی مسلمان ظاہر ہوئے گا کافر بھی اتحر گا ہوں مومن کوشش کرے گا فیصلہ اللہ دے اللہ کے رسول کو جانا چاہیے میرے خلاف بھی لگا جنافک لانے گا فیصلہ دوجہ چگڑا جانا چاہید ہے کیوں اتنے کوئی نہ کوئی چل جائے گی مطلب دا فیصلہ ہو جانا ضد پوری ہو جانی ہے شریقا نس دیا گے دیکھا ہی سارے مقابلے آ ہیں بےانشانی جھگڑے جی اللہ دے دین نا آ کے جو فیصلہ کرے گا وہ قبول ہے میرے خلاف لگا جائے اس وقت منافق گا وہ نشانی ہوے گی وہ کوشش کرے گا کافر واگوت و جا کیوں وہ تاغوت آ سور آ کر بیٹھا بٹھا کا رفیے نے انوا کیتا ہے شرونیت نے انہوں اہن کیا ہوں وہ جا گے وہ ڈنڈی مار مور کے سارے حق چ کر دے گا ادھر ڈنڈی بجنی سمجھ نہیں لگی سدق جا رب بھی اخیر گل کی اسے نہیں آخیا نماز پڑھنے مومنٹ نے اسے نہیں آخر کلو پڑھ لینا نہیں آخیا حج کر لینا نہیں آخیا آ مدینے جلے آؤ مدینے جلے مدینے کا پھیرا مارے مومن بن مار گیا گیا نہیں میں کسم کھا کے کہنا ہے بھائی ماں نے جھگڑے دے اندر در دے اندر حکومت رسول دی نہیں ملے گا کفر دی حکومت نو کانڈ نہیں کرے گا تا گا نہیں چیڑے مومن نہیں ادھر کا دا انکار کرنا پہ یعنی اللہ دے مقابلے سب دی حکومت دا انکار کرنا پہ صرف اللہ دے رسول دی حکومت نو مننا تا جا کے دے بندہ کلمہ توحید اپنے دل چ جدو پا ل پھر سراؤن سے تے ہوتا نے وہ دشمن بن جاتے ہیں کر کے پاک پیغمبر کی ذات کری سارے دشمن جڑے بنے سن حالانکہ میرے آکا نامدار علیہ وسلم نے کدی اوکے نماز پڑھن کا نہیں فرمایا کدی جناب غالم جو فرما آقا نامدار نے کدی ابو جہل کی برادری میں یہ نہیں سی فرمایا لاہ چراب چڈ دو چوری چڈ دو نہ سارے حکم اترے سن مدینے اندر مکے حکم آیا ہی نہیں حکم آیا ہی نہیں اتنے صرف کلما آیا سی مدینے سے حکم آیا کلمے کوئی حکم نہیں آیا حکم نہیں آیا تو کلمے نہ جنگ کیوں پائے گی بھائی صرف کلمہ ہی پڑھایا صرف کلمہ صرف کلمے کی دعوت مکے اپنے باری بن گیا کیونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا اس کا کلمہ ہماری ساری چدرا جیڑی نا بدماشی اللہ دے مقابلے چ جی مرضی فیصلہ کر چھوڑنے کوئی پوچھتا نہیں سان کم خراب ہے سمجھتے سن تسلے ہے نا بدھو ایو تو, تو کلو پڑھی جانے وجلہ مانا کو او کوان جانتے سن بھی یہ آخر بڑا ہی اور من ہے یہ تو ہر شہر گئی سڈے ہاتھوں بدماشی تو گئی سا یہ تو شریف بنا ہوئے اللہ کے مقابلے سانوں یہ کہہ دا یہ تو صرف ای فرما برداری رب کا بنا چاہتا یہ دشمنی بن گئی یہ مکہ شریف شرینا پہ جی ہائے ہائے سر کس طرح جنگ ایس نس نتے تاغوت کو نہ ماننے سے کلمہ شروع ہوتا تھا وہ فارس دنیا کے سمجھ گیا ہے. محمد کا پیغام بہت سخت ہے کیوں کہ ارونات دی دی. یہ تو شروع توجہ دور ہوں میرے دوست سرکار سرکار جو سختی آئیاں وہ اس کلمے دی وجہ نہ آ رہا. میرے کو کچھ تبلیغ کرنے والے ایک کچھ بندے آ گئے سوال آخوا دیا میں کہ یارے دسو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمائی ہی پڑھایا کلمے پڑھاؤ حضور ہزور اپنا علاقہ شریف اپنا گھر شریف چھڑنا پیا دشمنا نے حضور دا دروازہ بند کر دکتا. گھار دا چھڑ کے مدینہ شریف جانا پیا پھر دشمنا اتے پیچھا تاقب کیا کہ نہیں کیا سچی دسی میں یار مجھے دسو دو سی رسول تے گھار کلمہ رسول پڑھاوے گھر دے بوا ہی بند ہو جائے تھی بھی وہی کلما پڑھا یورپ تک جوے بند ہونے دی بجائے باہر دے کھل جاتا موڑ تے پیر خالی بوجا لے کے جوڑا پیسوں دا باہر کے دے رسول کچا مکان جہول بھی پوچھو کیوں پہ پڑھنا اگریزا نو مسلمان دو کرنا پی جائے میں یار تچا بچا, بچا بچی بچی ٹبر ہی پہتا انگلش پڑھ کے بند ہو کے سرکار بند ہونا چاہیے بوے باہر دے کھلتے اتو امداد امداد پڑھائی بھی تھی کلما چنگا پڑھایا جی سان یا کافر پھر رہی ہو نہیں ہے سوال نہیں بہٹا میرے اگے میں یار دس چلو کسی کہ جواب لے آئی وجہ کی بھی کلمہ پڑھاوے رسول بھی کلمہ پڑھاوے کلمہ بھی وہی ہے دس دے بھی تیرے ناڑ اونج نہیں ہوں جو رسول کلما ہوئی, ہوئی گل ضرور ہے، یا کلما فرق ہے کلمہ تو ہے کی پڑھنے لا ہی کلمہ کلم فرق تو کوئی نہیں کلما فرق کوئی نہیں اچھا بھی کیا کافر ہو ہی نہیں؟ قرآن پڑھ دیں ای پڑ دو آیا دو مقام پہ آ جاتا میں تقریر ساری جو قرآن جو کرانا <سلام> کسی اللہ فرمتا اپنی عزت کی کسم کھا کے فرما ہے محبوب با جا سا تر ویل اتارا ہے سارا کافر یہد ن سارا پیچھے ذکر سارا یہود نارا لائی کثیر عداوت دا کفر، دی سرکشی تیرے دین کی وجہ دن بن ودی رہی ود رہے گی گئی دی رہے گئی میں جناب ہے کافر نبی نے زمانے نے کافر سست کافر, کافر بہت سخت کلمہ ہوئی ہوں پیچھے گئے ہوں دسو رولا کا دے جی پڑھاؤنج رولا ہے بول اگر کوئی دے اخلاق چنے نے ہزور کافر ہونا سچی دسیا جی میرے عالم نور مجسم وسلم آپ آپ نبیا دے اخلاق نہیں ہو سکتے کسی ہونے پھر دسو فرق کدی چ ہوا بولتے نہیں ان کچے پیتے کی گل ہے ہائے میں سلطان والا رفیم دش پڑھنا روک واسطے بھی پڑھنا یہ مطلب اج سمجھاو گا بھائی یہ مطلب کی پہلا مطلب نہیں سمجھا اور جہاں مطلب سمجھا گا وہ کسی سمجھایا بھی نہیں ہونا سلطان اے پھیر فرما نے بے بسم اللہ سلیور آلم چھوٹ سی آلم سارا میں حد تر نبی پے جسدا اے بسارا on the اسی بولو اسی بولو اگر ویخو پی باہو کے شیر کا مطلب سمجھانا آپ فرماند رہے اللہ کا نام یہ گہنا بڑے ہی بھارا ہے گہنا جان نے بولو گہنا کیوں آدھے ہار زیورات فرماند نے اللہ کا نام بڑا پارا بڑا وزنی گہن ہار زینت انسان بھی اور لیکن ہے پارا سوال پارا بابا سڈے تسویاں چکی فرد دانے لوگ لکھا ہو باہو سلطان فرما کا بڑا پارا وا ہوں تین پتا لگے گا جا موضوع آ کے پچھو کے بیٹھا نا پتا لگ جائے گا پارا کیوں کدو پارا ہوں بھارا کدو ہوں سن جسے تاغوت نیے نا تو پھر بڑا ہی ہولا ہے ہاں جی امداد آ جات محمد کریم انکار رکھ کے پڑھائیے محمد ربیار اللہ سونے ولیاں پیاریاں تو پوچھ تین پتہ لگ جائے گا بارا کن وزن ادو ہی بنتا ہے جدو اللہ دشمنا منیا جا پھر ایک بار آخ اللہ سام تیر کو جانا جی تین یہ کرے گا یہ نہیں لگے گا کہ ساب رفیہ آنگو جگ تو کٹ کے اللہ اکبارو کبھی روش روپیہ سونے کی گل سنا لگا سنا سونا ساڈے بابے فری درخت کی نور دشان گربان اللہ آواز اللہ چھ سال دی عمر شریف والد گرامی عبد الرحیم ابد السلام ربی اللہ تعالانو والد گرامی نے درجے توحید وہ جی تاغت نہ مننا وہ تھلے والی درجہ ہے ہاں جی اس درجے توحید کہ سڈو آپ ہی نہیں مننا اپنے تو چھٹی دے ابے تو بھی چھٹی دے ہر شاید تو چھٹی صرف ایک ہی رہ گیا دع منگوف تین سال رہ گئے میں محمد کریم فرمایا گیا ہے میں فرشتے آ رہے ہیں محمد کریم لین واسے تیار ہو کے آ رہے پہنچی ابا جی کا وسال ہو گیا کسی آخر ضرور دعا کرنی سی پرو دعا کی کرتا جب میرے مالک ہوئی سی میں اپنے مالک آ کے گل کرنی سی لگے میں اللہ الا دربار احمد دریا ستلج کے کنارے تھے انہوں کا پنڈ میں گھر شریف کی زیارت کی وہ بالکل فاد کنڈے بالکل یعنی ایک تو ہوں بھی چلو مرلے دا کوئی فاصلہ مرلے دا بھی نہیں ہاں جی مان دے بالکل اتنے وہاں دے مکان کی کند سیلاب آ گیا کٹائی شروع کر دی آپ نے کئی کہ آپ بھی سیلاب دے نار رل کے نا کٹائی شروع کر دیے آخر ضرور آپ آپ نے فرمایا یار کا جو ارادہ ہے فکیر کا مکان گران دے میں ہر فبدل کریم کا نام ہے چی نالے والی سرکار منڈی احمد کے اندر چل گئے یار کل الہباگ نے اتنے کا اتے ہی پانی کلار دتا ہے دریا لکھے مار ہے مگر بابے بھی ایک بچہ بھی نہیں گیر یہ اے اے بہت ہی اہلا درجے تو یہ ساتھا تو بولو تو صحیح شروتی سن گلام دستکیر صاحب رحم اللہ میرے بےلی سن بہت بڑے بےلی سن میرے ہاں جی انہیں ایک گل فرمائی سی فرمایا چشتی صاحب آ. جد ج کدے گوڑے سڑنا تو سلف ولایت تقسیم ہوتی دی سائنسی آ گئی ولایت تقسیم ہونا بھی بند ہو گئی سبھاؤ میرے بہت دل ہی بہت اور صحیح سی بنتا ہاں جی آلم بھی سن ہوں تم آخو گے کہ یارو گل مکا کہ آخر کلمے جی <تصفح> <تصفح> جی جی دس فر فرق جو پی گیا کلمے پڑھا ہے تو وہ کی گیا? کیڑا فرق پیا یہ تو پکی گل ہو فرق پی گیا کہ نہیں نہ ہال نہیں سی بولے سچی دسو جی رولا تو سابت ہو گیا بھی سڈے چ ہے رولا سابت ہو گیا کر کے سانوں کافی دادا دے تو رسول پاک کا بوہا بند ساڈے یورپ کے کھلے مگلے دن کسی آخیا بھی جڑے ٹور ہوں نا ٹور سیراں سپاٹیا دے جڑے ویزے ہوتے ہیں نا وہ تو بڑی مشکل نال لاک دے نے. تبلیغ دے ویزے بالکل ہی سوکھے لگتے ہیں دماغ یہ کہڑی گلان ہو بول دے نہیں جی تو کسے دسیا مینو انہاں گلوں کا ایڈا پتا نہیں کسے دسیا تبلیغ والے ویزے بہت ہی چیتی لگتے ہیں بلکہ مم. کئی بندے باہر جانتے وہ جان کے کچھ دن دائی رکھ کے تبلیغ رل جاتے ہیں جس لوگ ویزا لگ جائے اتنے جا کے ہرشے چڑھ دے دین اپنے کام لگ جاتی ہوں دسو یار فرق کیوں کیڑا فرق پہ بول دے نہیں دے. کچھ حصہ سن بیٹھے آخر تہن چھوٹ نہ کچھ تو آیا ہونا کیڑا فرق پی گیا کوئی آخر یار کوئی دیکھنے آج لے آج کی تسی فیصلہ کرتے جی کہڑا فرق پی گیا کی سمجھ آئی کیوں بھی دوستو ایسا مجمہ بیٹھا پڑا فرق ہے کہ جیٹ گیا ہوں میں چلو اگر شرم مارے نہیں دستے کلمہ کا مڑھ کوئی نہیں کلمہ کلمے کا میگوت دا منکر ہونا تاغوتی حکومتوں کا حکمرانوں کا منکر ہونا یہ کلمے کاگوتی حکومتوں کے نال اتفاق جس جسل انہاں تاوت نے آپ منوا لیا تو کہ کی ابو جہل کو اللہ اللہ بھی سی تابوت بھی سی دونیں رے سن اس وقت ورد نسارا کول بھی ایویں سوئی رولا ہی نہیں سی یہ تے رسول نے تاغوت دا جدو ملکر بنایا اسا کیا کفر دی حکومت دا کا تسلیم نہیں کرنا انہوں نہیں مننا حکومت صرف اللہ کی مننی ختم کرا دتا تاغوت کفر تے انکار ختم کرا دتا تو انہوں نے آئی اللہ کو بھی مانو ہم کب کہتے ہیں اللہ کو نہ مانو مسجد بھی رکھو حج بھی کرو کرو ہم جہاز بنا دیتے ہیں ضرور پیدل چلنا مسجدیں ہم بنا دیتے ہیں مسجدوں کے اتنے جی ٹائل لگے گی وہ بھی ساری فیکٹری تیار ہو گبران کی لوڑ ہی نہیں وظیفے وکر تنخواہ وکری تسبی پڑھو گے تو وہ بھی فیکٹری چونگیاں مسلے بچھاؤ گے تو وہ بھی سڈے فیکٹری تیار ہو کے مسلے آن گے لیکن صرف ایک کام کرنا جی ساری حکومت دے انکار دی کدی نہیں سوچنی منی رکھو پھر ویکھو ساڈے تر دوستانے سے جرانے کمیں پہنتے ہیں ابھی نوکر دو آڈے. <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> سمجھ نہیں <لی> آ جائے بولو تو <دو صحیح> سی <سلام> <قل> ادر ویگ سننا کلمے دے اندر فرمایا تا اس <اسمان> نہیں <تصال> <بولو دو> مننا اللہ نونا جا مشرک منشر نے اگر کلمہ نہ پڑے کلمہ نہ بڑے مشرق ہوتا ہے دونوں منے کلمہ نہ بڑے مشرق ہوتا ہے اگر کلمہ کلو مرے دونوں منافق ان منافع چلے کافر منافقہ دے یار نے کافر منافقہ دے سب وہ خدمت کرنا جاندے ہیں لیکن بندہ جاری امداد پارک محمد نے صرف کلمہ ہی پڑھایا کھلتا بوا بند ہو گیا اے اینی ساری گال صرف اینی ساری لکھی اچھا یہ ہر چیز تھی یہ بھی تاوت کی حکومت کو ماننا کیسے ہوا میں راتی ایک موضوع ہے لور سلطان کے اوسی مباؤں اور بلاؤں میں اللہ کے دین اور اس کے درپار کی طرف رجوع جی جی یہ کرونے کے متعلق میرا موقع ہے ضرور سننا چاہیے کرونے کے دن بھی ہیں وہ تو شوشے بھی سننے بھائی موڑ آیا اس موضوع سننا ہر مسلمان درض ہے تاکہ کرونا تک جی بلا کوئی آئے مسلمان موومنٹ رہ جائے ایڈا عجیب موضوع ہے کہ حیران ہو جاؤ گے ادھر دیکھو تاہوتوں من کی گل کرنا پے اس حوالے ہی گل آ جائے گی कि मना लेंगे जो हो गया हो हो गया, ही है मेरी गल समझ पता है जेडा दीन ओ रखे का नहीं होना साजाजत سڈے امر اور سڈے ازن ہوں سچی دسیا جی گل میں کرنے لگوں کرونا کے حوالے گل تھوڑی جی ویچ آ جانی ہے تو بہت ضروری سمجھنا سچی دسیا جی سعودیت اتر کل میں پڑھنے والی حکومت نا اچھا ہوں مرف یہ دسو کعبا کرونے بند کعبا رسول روز دربار بند مسجد بند مدرسے بند اللہ کا گھر بند یہ بند دا آرڈر کافر طرفوں یا اللہ رسول میں چیلنج کرنا سعودیہ جن اوے ملونڈے بیٹھے ہیں جنہوں ارب اپنی اربی کے پتہ نہیں کن ناز ہونا صرف میرا ایک تو سوال دا جواب دے دین میرے کی پورے قرآن پورے حدیث اسلامی تاریخ چوا لکھ نبیا دی تاریخ ثابت کر د کہ بماری تے وبا دے موقع تے اللہ دا گھر اس ڈر بند ہو گیا ہوئے اور بند کیتا گیا ہوماری نہ چمبڑ جائے لگا ہونا کرونے کا ہاتھ لگا ہونا بماری اڑ کے چمبل نہ جائے سارے نہ گرک ہو جائے برباد نہ ہو جان اللہ کے گھر ایسنی کبھی بند کیتا گیا ہوا سابت کر دو میرا فون معافی <تصفح> للکار ہے گھر رب لو آڈر کا فرداؤ ایسا بوترو من کا نتیجہ گھر روک دو لا لانتوںس لانتی اللہ نے سانکمن فرمائے جسے بلا آوے جسے بابا آوے جسے ادا آوے اللہ کے گھر والا آوے اللہ فرمانے گا اللہ, الرسول اللہ, اللہ فرمان جسے ظلم کر بیٹھ محبوب تیری بار گاہ چلانتی غالم ہو او سکتا ہے اپنی بار گاہ بے تو وہی بار گاہ بند کر لیے مسجد بند گھر خدا دا تاغوت اسی وجہ سے مطمئن ہو گیا ہمیں کلمہ پڑھاؤ جب تمہارا کلمہ ہم نے نہیں رہنے دیا تو ہمیں کون سا پڑھاؤ گے تمہارا یہ اشر ہے مسجد تمہاری ہے تمہارے خدا کی مسجد ہے اصل جمیل ہے ہم نے آڈر کیا بند مدرسہ خدا کا بند رحمت کا دروازہ بند رحمت کا دروازہ بند عجیب لانا منڈی کھلی سب کے جانا سب منڈی سبزی منڈی سبزی منڈی کھلی ہے رب کا کعبہ بند کدی سوچیا بھی کیوں حالانکہ سبزی منڈی سارے جراثیم کرونے کے ڈینگی دے اوتے ہی ہوتے ہیں نہیں ہوں گند سارے زمانے کا اتے ہوتا مسجد گند تو نہیں ہوتا خدا دے خدا کے کعبے چند کوئی نہیں اتنے تو کوئی غلازت نہیں وہ بولنے نہیں ہوئے جتھے گند نہیں وہ بند کدرے چمبڑ نہ جائے جتھے گند ہے وہ کھلا ہے کیوں مسئلہ ہے. آن آن آن کو ماننے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آلو دی قدر رب نالو بہتی ہو گئی پڑے موڑے موڑ موسلے دب کی قدر آلو کٹ گئی اب شادا نہ رہے اب ابشہ دربار رسالت نہیں ملیں گے اب ابشودا اسلام نہیں ملیں گے اب ملیں گے جی میں تو دعا کرتا ہوں اس قوم کو موت آئے تو منڈی میں آئے آخو آمین کی گل کابل پہلو باندھتے تو ہوں موت کال واسطے لینی وہ تو ہاتھ نہیں لا چاہتے ان لانس رحمت دے گھر تو دور ہونا چاہیے دے گھر ہو رحا کلمے کلمی پڑے دو تابوت کو ماننے کا یہی نتیجہ ہے کوئی کلبہ نہیں کلبہ اسی کا ہے دربار رسالت اسی کا ہے کعبہ اسی کا ہے مسجد اسی کی ہے اور مدرسہ اسی کا ہے جو پہلے تابوت کا من بنتا ہے پھر اللہ کا اقرار کرتا ہے الله <الحق> <الحق> <الحق> <الحق> <الحق> <الحق الله الله رت حني الموادي يا سلمان الله اكبر जिंदाबाद जिंदाबाद الله اكبر حاج خاجو قطب الدين حق الدين حق الدين حاج خاجو قطب الدين حق الدين ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو 1 2 शिकार पर सवार है چپ کروئی بیچارے نیا جو چپ کرو چپ کرو بالو چپ کرو وے کپ تباہی فیری بیٹھے ہال تک پہ سارا موہرا کرونے دلا بیٹھے چپ کر کے بہ خلاسے نہ کلاس میرے کو ادھر ویخ والا گل سمجھ جی کرنے والی سنو اگلا نقتا سمجھو کفر کی حکومت یہی تاخت ہے یہ سمجھ آ گئی جی مسلمان کول طاقت ہوگی نا اللہ کا مطالبہ ترض ہے اللہ فرمان جہاد کرو کفر کا زور توڑو اور اسلام کی حکومت قائم کرو نہیں تو نہ تمہاری نماز کوئی فیل نہیں صحاب, صحابہ کرام کا مطالبہ سی تم طاقت سی حکم ہوا اٹھو لڑتے جاؤ کفر کا زور تابوت کا توڑو اور اللہ کی حکومت قائم کرو سی کر دیتی اگر مسلمان کمزور ہو آجز ہو لڑنے کا قابل نہ ہو جہاد نہ کر سکتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا پتہ کیا مطالبہ ہے پھر جہاد کا مطالبہ نہیں لڑنے کا نہیں ہے پھر اللہ فرماندہ ہے تو میری حکومت قائم نہیں کر سکنا ہے کب خردی نہیں توڑ سکنا ہے تو کم از کم اپنا ایمان تو قائم کرنا. کر یہ تو کر سکنا ہے وہ کازلار ہونا ایمان قائم میں یکفر بھی کفر کا انکار رکھ بغض رکھ نفرت رکھ کفر کی حکومت ختم کرنے کی بد دعائیں کا رکھ اللہ ختم کر اگر تم بنی اسرائیل کی طرح آجز ہو اور تابوت جو ہے وہ فرعون کی شکل میں ہے تو اللہ کا مطالبہ نہیں اٹھو لڑو طاقت سے زیادہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا اب کیا حکم ہے انکار کرو اندر اندر نفرت رکھو بدھ رکھو اور بدوائیں دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نکم ہوا اے اے موسا فرو نہ جو گے نہیں کی کرو بدوا دکھی رب مثالہ اب اموالہم پروردگار ان کے مال غرب کر دے ہو رب مثالہ اب اموالہم اللہ فرعون فرون بنا ہوا ہے اپنے مال کے بل بوتے پر اس کو ان کے مالوں کو غرب کر دے وسدال کلو بہم ان کے دل باندھ دے بلا میرو رزاب علی جب تک یہ عذاب تیرا دردناک نہ دیتے اس وقت تک ایمان نہ لانے پائیں یعنی ایمان کی نہ بھیجنا ان کو اللہ اکبر اللہ اکبر او قرآن امرو فرمایا بد دعا دے نفرت رکھ تے جیے کفر جفر تا اور تاغوت دی حکومت الفت رکھی اس دے چلن کی سوچی کافر تاغوت دا منکر نہیں مومن بن گیا مشرق ہو گیا خود تیرا کوئی کلمہ نہیں کوئی شہ نہیں سمجھ نہیں لگی نے در ویخ اللہ اکبر بندی ہے اسلام دی. بن دیے ہمیشہ جنگ تے چل رہی ہمیشہ تعلیم <تصفح> Allah Allah. Allah Akbar, <تصفح> حکومت چاہے کفر کی ہو چاہے اسلام کی <تصفح> بڑھنی کے بڑنی کہ جنگ نہ اس کو کہتے ہیں قیام حکومت اور چلنا کس سے ہوتا ہے تعلیم کے ساتھ اس کو کہتے ہیں دوام حکومت قیام جنگ سے دوام تعلیم سے قیام جنگ سے دوام تعلیم سے آگے جو سمجھ کے نہیں ہے ذرا سمجھے آگے عالم صلی اللہ نے اپنی حکومت جدو تو حکومت کھوئی جنگ کھوئی ہے کہ کھوئی جنگ سدیاں رہی ہے رہیے وہ فیض تیرے تک نہیں پہنچے ہیں یہ دس کا چلتی رہی سدیا چلی تعلیم چلی کیوں آخر ہر کھیپ دنیا تک جانا ہوں نمی تیار ہو چلا کسے تو گی تھپڑ مار کے کھو لینا ہو جائے لیکن گی چلا تو نظام چاہیے ورکشاپ چاہیے ڈرائیور چاہیے کی کچھ ہے ہوں کوئی بندہ صرف کھو لے اگ چلا کوئی شہ نہ ہوے گی وہ دے کھلوتی کھلوتی عرش سڑ جانی او سویا اسی طرح ہی بھی ایک گی ماری خو کے کھوتے لیکن چلنی تو پھر تعلیم لال سینا تاں کر کے علاقے نو صحابہ فتح فرما سن سونا نبی فتح فرما سن اے اتھے پھر اپنے خاص معلم فرائض اور سنن کی تعلیم دینے والے وہ بھیج دیتے تھے جا کے دسنا دین اسلام دسنا نمیاں کھیپاں تا کر کے جات کافر بھی ریڈی سن رہے اگلی نسل مسلمان ہو گئی نہ اگلا مسلمان ہو گیا آخرسے اسلام کے بن دے رہے اسلام دی حکومت چلتی رہی اسی طرح سلسلہ چلے سمجھ نہیں لگی نے کافر بھی انہیں کیتا برطانیہ آیا نا دنیا کے منہوس قدم رکھے نہیں اس بھی کیتا ہے آیا تجارت واسطے اگوں بچے نے آخر کوئی گل نہیں مہمان ہے منجی ڈال دیتی بستر دے دمت شروع کر دی ایڈا جی مہمان سی سو ویکیا نہ منجی لبے نہ بستر شروع کر دنگ کر بولتے جنگ نگوں سدیاں دو سدیاں ہو گئی نے چلدی اللہ وہ چلے گئے چلتی کہ نہیں چلے گئے دنیا کی گل کرنا دنیا کہ این کوئی چلتی ہے کہ انہیں آڈر بند ہو گیا رو دس بند ہو گیا جس وابی گل ہوئے بریلوی مولوی تو وہ آدھے نے کی لین جانے تھے رو دسول کہ وہی ولا ون وال بابا جانے اللہ سان سو کہ جدو دکھ ہوگی ظلم ہوگی آؤ دربار سالتے اللہ سد ہے یار عجیب گل جسے بابی سوال کرے کیوں جانے ڈکن کی کوشش کرے آجت یاد آؤ ڈکیا کسی نے آجت بھی یاد نہیں آئی کراچی کا پتلا بھی کھول گیا وہ پڑی کا لو حدیث خدمت جی موضوع کی حدیث بارے جا دی خدمت کی ہوئی پی بولنے نہیں اج کل سیزن ربی البل شریف دا. ہون بڑے شیر پڑھن گے اے سالے ماہیا مائیہ دا رحمت دا اے لوکا دیا آم رحمت دینا لوگ نکھ ٹھار سارے مدی دیا لکھ تھارا تھار کیوں کہ ہر پاسوں سڑیا جاوے دل تھر جانا شیر پڑی جانے رسول تھار سی ہر پاسوں کرونے سڑیا حضور کی بارگاہ گا میں جانا تھر جان تھار بند ہو گئی ہوں تھار کتھوں لبنی منڈی چوار کتوں لگریز ڈاکٹر جیسے آخ اس کوئی نہیں اس لیے بن گیا ہوں مدینہ سار ہو گیا دماغ کیوں ہے دربارہ کیوں بند نے دربارہ بند نے لاگ نہیں جان دے دربار دس والی ہجی میری داتا ہے مقابلے داتا ہے مقابلے چیری بیماری داتا دے دربار کرونے کے دن میں پیچھے ہو جا ٹبر مر جائے گا دے دربار تو ٹبر مر جنا دے دربار تو ٹبر مر جانا ٹبر انج, انج مریا چاہیے قسم خدا جی سمجھے اللہ دیا دربار تو ٹبر مر جانا انہوں كا ٹبر مریا ہی چاہا ہے انگریزی خندیر ہو جہ انگریزی خندیر مرے چنگے یہ انگریزی خندیر مرے چنگے اللہ بے ایمان کل مس کلمہ پڑ جائے اللہ کلما پڑی بے شاید گل ہوں لمبی نہیں کرتا ہاں کسم ذات دی کر کے جو کتے نے نہ نا خدا وفا رہا ہے نہ نا رسول وفا رہے اور نہ اپنے دربارہ نال رہا ہے نہ اولاد دی رہی ہے وہ چکر کی اگر منو بابے فرید کے دربار کو شفا نہیں لاب دی اور میں نظریہ رکھنا اتوں بماری لبھتی دیا میں مسلمان نہیں میںربارے رسول پچھا رکھی کھڑے نے میں سوال کرنا جسل خود آمنا دلال بیٹھا جس بیمار آئے نے اور حضور خود سیرت عرب کا بہت بیمار ہمیشہ ہزور سن آشکا داستے دکھ دے بخ گانے تے ہیں دا سردار سی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سب روپیہ کا پڑھ رہا کتاب میاں سا جی کتابی سب نے وہ پڑھ رہا سا قسمزاد کر کے آنا چھ سال دی عمر شریفے بخال رنگ پیلا اما جی نو آخ واسطے اما دل گوارا نہیں پتر دا دل رکھا ہانڈی مٹی پانی پا کے چولہے درخی جس نے تین پیار پیاد کرنا اما جی کوئی کھانا کھانے اما جی فرما دیا نے تیار نہیں ہویا جھوٹ بھی نہیں بولدیا پترا دے تیار نہیں ہوا جٹ تو بعد بابا جی چھ سال کی عمر شریف جا کے خود چکن چکیا لے نے فرما دیتے اما جی چاول میں پیار ہو چلے اما جی چاول میں پیار ہو چلے اما جی فرمایا پھر چاول کرنے اما جی جی ہانڈی چڑائی ہے ویخیا سارے زمانیاں تو وکر چاول پکڑ سارے ٹپڑ رشتے دار ونڈیا آخر حکم ہوا بچا اس عمر سے بہان گیا ہے کرو اگلیاں منگل ماما جی بابے فرید کال پو بولنا نہیں تکمیر لحو لحو جی جی کی جی رہے اللہ تو پہلا نہیںرواہ میں گال کرگا سا بخ د فکیر کا ہائے ترا سبجو نا حضور حضور کسی بھی امتی آن کے یہ نہیں سوچیا حضور بمار نے پشا ہو کے بوا کدھر جراثیم نہ پی جان بماری نہ چمبر جائے ہائے ہائے ہائے ہائے کدی حضور یہ نہیں سوچیا میرے کو میں آسان پر ہاں بخاری بےمان آیا ان کے ہزور بہت بیعت کرنے کے بعد بمار ہو گیا مدینہ شریف لگا محمد سی گل ہے میری بیعت واپس کر لیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> مدینے بیمار ہو گیا جو سوا لکھ نبی بار کہنا میری بیعت موڑ دے میں بمار ہو گیا فٹے من فٹے موسل اس کافر کا نظریہ بن گیا چبڑ بہت موڑی سی اصل سارا کچھ موڑ دا ساری میری اگچے دکھا لگا کھانا سبڑیا پر کرونے کا ڈر بڑے ہوئی ایمان لو ایمانس یار حال تاغوت تابوت سانداد نہ بھیجے ہالے مولبیاں ستے نا ہوں گل سمجھو بنی کاکومت چلی کافران کی بولو تو کافر جنگ نالیمان جنگ ہوں ذرا دستے سی جی نال اسلام کی حکومت بنا دے, پھر دے رہے تیسری قوم میں نہ کافر نہ مسلمان تیسری قوم دے تیسری قوم کبھی کامیاب ہندی نہیں لکھ سبے رہسرے خسرے لکھ سب رہی ان بچہ جم سکتا نہیں کر اللہ میری گل تو سمجھ آ رہی کو دنیا دی تاریخ کدی ثابت کر دنیا دی تاریخ کدی ثابت کر د کفر حکومت ووٹوں ووٹ ہو نک ثابت کر دیو دنیا کی گل کرنے والی میں گل پہ کرنا دنیا دی گل کرنا ساری روئے زمین دی بنی نال گئی ہوگ اسلام کی بنی ہوگی کدی بخا میری گل نہیں سمجھ کیوں بڑا ادھر ویک ہوں میں ایک ہونا کرے ووٹان اسلام لیا لک ساری تنظیم کا نام یا رسول اللہ حشر کی ہویا ہے اگلے کٹو تے گستاخ بنو گے کہ نہیں اچھی بولو نا یا رسول اللہ کٹنا گستاخی ہے کہ نہیں اپنے ہاتھ نال کٹ دینا کو جواب آپ دلو پھر یا رسول اللہ ہے کیسی عجیب سیاست ہے جس میں یا رسول اللہ کی گنجائش ہی نہیں یا رسول اللہ کی گنجائش نہیں بھائی اس کو کاٹ کر اس کی جگہ پاکستان لبیک پاکستان میں تو بھئی جگہ جگہ اگر میرے سامنے لبا گار سن لگا نعرہ تو میں کہتا ہوں بھائی لبھ پاکستان کا نعرہ لگاؤ جو اندر ہے وہی باہر ظاہر کرو یہ چکر بازی نہیں چلے گی ہمارے سامنے ہمارے سامنے یہ چکر بازی نہیں چلے گی اندروں سکتی اگر یار رسول اللہ کا نارا مار سکتے ہیں اور لگ بھگ یار رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو ہم چشتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی سیاست سودے بازی کی نہیں ہے سارے منڈیا نے جذبات برباد کرتے انڈنا پہلے یہ جواب دو یا رسول اللہ کو کاٹنا ایک کفر ہے ہے وہ کیوں کیا ہے دوست یار گل سنو میری سونے یار میرے میرے توجہ کرو تسا مین صرف یہ دسو کہ ہم تو گستاخوں کے مخالف ہیں نا کہ نہیں مخالف گستاخوں کے تو ہم رسول اللہ کاٹ کر خود گستاخ کیوں بن گئے یا جواب جی، اللہ تو میرے بھائی سمجھ لو کہ تابوت کے ساتھ ملنے کا یہی نتیجہ ہوتا جب <muchness> تک جہاں جانا جان دو کمال جاندھان تسی بہ کے سنو گل میں کل کے اگے کوئی جواب دے جا میں ایڈا واان کی بٹھا شیر کے کنویں میں بیٹھے آیا بیچ جو عام زہریدہ ہے اوہو اللہ شیر کی لٹکار ہے تو کیا کرے شیر کی لٹکار ہے ہر سال سار ہے شیر کی جس سے تھا ماشاء اللہ صبح اللہ سلامت روز صاحب کیا بات تو میرے دوستو آخری جملہ میرا سنو اور اجازت جاؤں ناراگر بہت اچھے سوال اگر میرے کرے گا تو جواب میں بالکل دیا گا لیکن سمجھ آ گیا میرے دوستو بات سمجھو ہائے ہائے ہائے ماش ماشاءاللہ قربان تو بھئی السلام قیام حکومت جنگ سے ہے دوام حکومت تعلیم سے ہے تعلیم سے بے شک بے شک ٹھیک ہے حکومت رکھا سمجھو کفر حکومت اگر قائم کرے تو ماننا اگر دائم کرے تعلیم دبا میں سچی دسیا جی اصل تعلیم لے کے تعلیم اللہ تو ادھر فرنجی کی تعلیم نار اس بھی حکومت دبان ہے تعلیم اسان دائمی کی جیم دائمی کی دا حکومت کا دبام سڈے ہوا قیام انتا دبام آپ جس لئے دوام سڈے تو ہویا دا تاغو تو تابو تا آپ مان کے بیٹھے کلما کدھر گیا قیام وہ کر گیا جنگ نہ دوام اسان کیتا تعلیم چلتی میں تو پھر کلمہ کلمہ جڑا ہے اس کا مڈ تے آپ ضائع کر بیٹھے یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے یورپ کے دروازے کھلے اللہ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ گھر دا بند ہویا اے وجہ سمجھا آ ہے نہ چیز کا وہ موضوع کلمے کی تفصیل قرآن ہو گئی کلمے تفصیل قرآن ہو گئی آ گئی ہے سمجھ کوئی نہ آئی تو بھائی ہم سے اللہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے ہم ہیں آج لڑنے کے قابل نہیں ہے ہم سے مطالبہ لڑنے کا نہیں ہی. ہم سے مطالبہ صرف قلبی انکار کا ہے بوجھ کا آمد. نفرت کا آمد. ہے تاکہ دوام ہمارے ساتھ نہ ہو بس ہم سے اتنا مطالبہ آمد. اللہ آمد. تعالیٰ وہ بدوا تو کرو رب نو آخو انہوں کر کے کرو وہ علیہ السلام دی قوم والا کام تو کرو نہ کم کم اسی قلبی نفرت سے مومن کا ایمان قائم ہو جائے. اے پھر کلمہ پھر کلمہ پورا ہو گیا اللہ, اللہ میرے دو کتاباں ڈاکٹر اشرف والا مسئلہ خطا اٹھا اس مسئلہ کیا اہل سنت و جماعت اس کتاب میں کی کیا نا اللہ سے فضل نہ جہیں عوام عوام کتاب لکھی علماء سے گئی علماء نو سمجھ آیا ساڈا مسلک کی